قولو آمنا باللہ اور یہ کہو یعنی اس امت کو اللہ نے یہ نصیحت کی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم کہو آمنا بلّا اللہ پہ ہم ایمان لائے یا یہ کہ یوں کہا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وہ ان سے اور جو چیز بھی ہماری طرف اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما انزل تبلک اس پہ بحث ہوئی تھی ایک جگہ جو چیز اللہ نے اس امت پہ نازل کی ہے ان پہ ایمان لائے وما انزل الا ابراہیم اور جو چیز بھی اللہ نے نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسبات اور جو ان کی اولادوں پر اسبات جو ہے جی اسبات جو ہے بیٹوں اور پوتوں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر نوازوں کے لیے بھی کہ جو کچھ حضرے یعقوب اسحاق اسماعیل اور ابراہیم علیہ وسلاۃ والسلام کی اولادیں ان کے بعد جو ان کے قبیلے چلے یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے پھر آگے جو نبوت کا سلسلہ چلا اور باقی حضرت اسماعیل علیہ السلط ان کے قبیلے ان سب لوگوں میں جو, جو چیز نازل کی گئی ہم مست ایمان لائے وماتی موسا و عیسا اور جو چیز اللہ نے موسا علیہ السلام کو دی تھی اور عیسیٰ علیہ صلاحت کو دی تھی وماتی نبی یون امربیم اور جو بھی وہی خدا نے اپنے نبیوں کی طرف کی تھی ان کے مررب ہم کے ذمیر لوٹی نبیوں کی طرف یعنی نبیوں کی طرف جو بھی وہی ان کے پروردیگار نے کی تھی ہم سب پر ایمان لائے یوں اللہ سے عرض کرتے رہا کرو لان بین کو منہم اور ہم اس جماعت میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ احد کا جو لفظ ہے نا یہاں آیا اس کا ترجمہ کیا گیا جماعت سے کہتے تو اکیلے کو ہیں واحد احد اللہ عہد اللہ ایک ہے لیکن احد سے مراد اربوں میں جماعت بھی ہوتی ہے لانفر کو بین اہدم منہم ہم اس جماعت میں جو بھی عالم السلام کی جماعت ہے ایمان لانے کے لیے کسی میں فرق نہیں کرتے ہمارے نزدیک موسا عیسی ابراہیم اسحاق یعقوب اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے لا نفرق بین فرق منہم ہم کسی میں فرق نہیں کرتے وناہ لہو مسلمون اور ہم ہیں لہو اللہ ہی کے لیے مسلمون صرف اسی کے لیے تسلیم کرتے ہیں صرف اسی کے سامنے اپنے ارادے اختیار سب چیزیں ختم کرتے ہیں ہم پورے پورے صرف اسی کے سامنے جھکنے والے یہ حکم دیا اللہ اس آیت کو پڑھتے راہ کیجیے سمجھے اور اسے زبانی یاد کیجئے گا اور کب سنے ہیں کل چلو جمے کو آئندہ جمعہ جو آئے نا اس تک اس آیت کو یاد کرنا اور اسے پڑھتے راہ کیجئے اللہ نے کہا قولو آمنا بلّا یہ کہتے راہ کرو یہ, یہ آیت جو ہے ایمان ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے سمجھے اس آیت کو اپنی سہولت سے پڑھیے صبح شام دوپہر جس وقت بھی جی چاہے دو بار چار بار دس بار جس, جس میں سہولت ہو جس میں سہولت ہو ایک ہی بار پڑھو مگر پھر موت تک پڑھتے ہی رہنا یہ نہ ہو کہ ایک دن سو بار پڑھ لی اور پھر بھول گئے سمجھے برکت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو انسان مسلسل کرتا رہے تو پانچ مرتبہ روز پڑھ لیجئے لیکن موت تک پھر پڑھتے ہی رہیے دو مرتبہ روز پڑھ لیا سو مرتبہ پڑھ لیں لیکن اس آد کو یاد کر کے آنا یہ ہوم ورک سمجھے قولو آمنا باللہ اور یہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزلہ الینا اور اللہ ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی کیا, کیا چیز قرآن حدیث وما عنزلہ اللہ ابراہیم اور جو چیز نازم کی گئی یزب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر اس سے معلوم ہوتا ہے ان پہ بھی کوئی صحاف ناز ہوئے ہوں گے وہ اسحاق اور اسحاط علیہ السلام پر وہ یعقوب اور یعقوب علیہ صلاۃ والسلام پر و اسبات اور ان کی جو اولادیں تھیں علیہ السلاۃ والسلام ان پر وہ ماؤت یا موسا اور جو چیز موسا علیہ صلاح والل کو دی گئی کیا چیز طورا و عیسیٰ اور حزب عیسا علیہ السلاۃ والسلام کو کیا چیز دی گئی انجیل بما تی انبیون اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے دیکھا کتنا جامع جملہ اسی لیے پہلا لفظ یہ کہا ہے کولو کہا کرو تو جو آپ آج پڑھیں تو اس میں دیکھو کتنی ایمان کی باتیں لانو فر کو منہم اور ہم ان میں سے کسی اس جماعت کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمہاری طرح کہ تم موسا علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہو اور ان کے بعد جو آئے ہیں اس عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کرتے اور عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہو اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو ہم ایسے نہیں ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں کہ نبوت ہر زمانے میں جو بھی آئی ہے اور آخری نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہم سب اس پر ایمان داتے ہیں وہ ناہن الحو اور ہم صرف اللہ ہی کے فرماوردار ہیں عقیدہ توحید کا عبادت اللہ کی کریں گے اور اطاعت انبیاء علیہ السلام کی کریں گے ناہن الحو مسلم ہم صرف اللہ کے اللہ کے لیے مسلمان ہیں مطلب یہ کہ توحید عقیدہ عبادت وہ صرف خدا کی کریں گے ان انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن تم ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی کرنے لگے اول تو نبوت کو بھی کم مانتے ہو پر چلے جن کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو یہ شرک کرتے ہو ہم سب کو مانتے ہیں ایک تو ہم وہاں ناقص نہیں ہیں پورے ہیں اور دوسرے عبادت وہ اللہ کا حق ہے بھی عالم السلام کی عبادت نہیں اس لیے جب آپ اس آئت کو یاد کر لیں اور پڑھیں یہاں سے پڑھا کیجئے آمنا بلّہ وما انضا الینا الا ابراہیم وسما وساک و یقبوسبات وماطیہ موسا و عیسا بماوتی مسلم ہوں اور ہم سے تیرے ہی لیے اسی ذات کے لیے اسی کی توحید کے قائم